وَأَنَّ عَلَيْهِمْ <الْأُخْرَى> اور یہ کہ بے شک وہی دوبارہ سب کو زندہ کرے گا وہ قیامت کے دن تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہی جسے چاہتا ہے مالدار بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے فقیر و محتاج بنا دیتا ہے صورت الرعد آیت 26 میں آیا ہے یب ستر وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے آیت کا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہی مالدار بناتا ہے اور وہی ذخیرہ اندوزی کے لیے مال دیتا ہے اور وہی شیرا ستارے کا رب ہے اور اس آیت میں مقصود خزا اور ان لوگوں کی تردید ہے جو ستارے کی پوجا کرتے تھے ورنہ باری تالا تو ہر چیز کا رب ہے یعنی شیرا ستارہ اللہ کی مخلوق ہے اسے لوگ معبود بنا کر کیوں پوجتے ہیں